اما بعد اللہ حال نے قرآن مزید قرآن خمید میں مختصر سے الفاظ میں ایک بڑا جامع وصول کیا جا ہے واض اللہ اللہ الصالحات لا کن وامر الفالحات عربی کا من ملطب وَلَا نَنَّ وَلَا مِن بَعْدِ خُوْفِهِمْ <أَمْنَا> کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک صالح اعمال کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تین انعام ادا کرے گا پہلا لخلیم فل عرض اللہ دینا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو جانشی بنایا خلیقہ بنایا انہیں بھی خلافت عطا کرے والا دوسرا یہ کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو زمین میں غلبہ اور قوت عطا کرے اور تیسرا فرمایا والا خوف اور دہشت گردی ختم کر کے اللہ امن و امان قائم کر دے گا یہ تین وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کے لیے منکم امان واقع جو تم میں سے ایمان لے آئیں اور خال آمار کرے یہ ایک موٹا سا اصول ہے اسلام کا اسلامی سیاست اور خلافت کے لیے کوئی اور راستہ طریقہ کار کامیاب نہیں صرف ایک یہی اصول ہے کہ معاشرہ ایسا پیدا کریں جو ایمان والا ہو اور عمل صالح والا اور یہ معاشرہ ایمان اور عمل صالح والا دعوت سے اور اصلاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دیں ان کی اصلاح کریں توحید کی داغت ہو شرک کا خاتمہ ہو لوگ کی کی طرف مائل ہو ایمان امل صالح ان میں پیدا ہو جائے خلافت اپنے آپ آ جاتی ہے دین بھی اپنے آپ غالب ہو جاتا ہے اور امن بھی اپنے آپ قائم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں کہ میں دوں کا تم نے دو کام کرا ایمان اور عمل صالح اس کے علاوہ جو بھی طریقہ آج تک کسی نے اپنایا ہے نظام خلافت کو قائم کرنے کا وہ ناکام و نامراج چاہے جہادیوں نے جہاد کے ذریعے خلافت کا نعرہ لگایا ہو وہ بھی ناکام ہو کیونکہ یہ طریقہ کاری نہیں اللہ نے مقرر کیا جہاد خلافت غلبہ اسلام یا عمل کی ضرورت ہے یہ اساس اور بنیاد نہیں بنیاد عقیدہ اور عمل ہے جب عقیدہ اور عمل ٹھیک ہوا اللہ تعالیٰ نے مزید میں اسلامی ریاست قائم کر دی مدینے میں اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے نہ جہاد کرنا پڑا نہ کچھ اور پاپڑ بیلنے پڑے تو ہم کیا پیچھے تیرہ سال کی محنت عقیدے پر اور عمل پہ اس کے نتیجے میں اسلامی نظام کھڑا ہوا اور پھر جن لوگوں نے الیکشن اور سلیکشنوں کے ذریعے یہ حالات بدلنے کی کوشش کی وہ بھی بار بار موتی کھاتے ہیں ہاتھ کچھ نہیں آئے کیونکہ اللہ نے یہ طریقہ مقرر ہی نہیں کیا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے اپنائیں گے تو خلافت امارت کا نظام قائم ہوگا وغیرہ نہیں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا انتخاب ایک بالکل فطری طریقہ تھا ایسے لوگ ابھر کے اپنی ملی اور قومی اور دینی خدمات کے نتیجے میں سامنے آئے کہ جن پر کسی کو دوسری رائے تھی ہی نہیں مہاجرین مہاجرینسار آپس میں بیٹھے جھگڑا کر رہے تھے فطیفہ بنی صاحبہ میں کہ کون امیر بنے گا کیا کریں گے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھام کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ان کے ہاتھ پر بیٹھ کی مہاجرین انسار دونوں گروہ متفقوں کیوں ان کی شخصیت ایسی تھی ان کا کردار معاشرے کے لیے ملت قوم کے لیے اسلام کے لیے ایسا تھا کہ کسی کو اختلاف کی ضرورت ہی نہ ہو یہ ایک اسلامی طریقہ کار ہے کہ اس میں جو خولا صاحب ہوتے ہیں یہ خود اپنے کردار اور عمل کی وجہ سے ابھر کے سامنے آتے ہیں اور اللہ خانہ نے بھی کیا کہا ہے امان والحہ ایمان اور عمل عالحہ اس کا نتیجہ ہے خلافت اس کا نتیجہ ہے غلبہ دین اور اسی کا نتیجہ ہے خوف کا خاتمہ اور امن کا فضا یہ ہمارے موجودہ الیکشنز میں عجیب و غریب قسم کی فیضا الیکشنوں کے بعد قائم ہو گئی شام تک تو یوں محسوس ہو رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ یہ ہماری زندگی کے شفاف ترین انتخابات لیکن وہ بعد میں تھوڑی سی مسٹیک ہوئی پریشانی جس کی وجہ سے لوگوں نے کسی نے دھاندلی کا کہنا شروع کر دیا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا جو اثر خرابی ہے وہ نہ الیکشن کمیشن اس کو تسلیم کر رہا ہے نہ مان رہا ہے تو جو جدید طریقہ انہوں نے اینڈرائڈ ایپ کا متعارف کروایا تھا جس کے نتیجے میں یہ سارا ریزلٹ اختیار ہونا تھا وہی افلاف ہو اور ہماری زندگی میں یہ اکثر ہوتا ہے بینکوں میں چلے جائیں ناظرہ کے آفس میں چلے جائیں کسی ادارے میں چلے جائیں جن کا سسٹم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہیں جی کام کیوں نکلے یہ سسٹم فیل ہو گئی یہ ایپ ایسی تھی جو انہوں نے متعارف کروائی جس پر انہوں نے تجربہ نہیں کیا جب جب اس پہ لوڈ پڑا کام خراب ہو گیا جس کی وجہ سے نتائج مؤثر ہو گئے اور صورتحال وہ لوگوں کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑا مذہبی ووٹ تھا نون لیگ کے پاس جو انہوں نے ختم نوت والے معاملے کی وجہ سے اپنا ختم کر دیا جتنی بھی مذہبی تنظیمیں میدان میں اتری ہیں ووٹنگ کے میدان میں الیکشن کے ان سب نے صرف نون کا ووٹ توڑا ہے اور کسی کا نہیں کرا باقیوں کا بھی توڑا ہوا نہیں پر ہر جو ہونا پر سو ہو گیا اب اللہ سلحان تعالیٰ کا حکم ہے وہ تصویر کا فراہ ہوا تو فروخت انتشار اور سکھنے کی سیدھا پیدا نہ کی جائے شریعت نے اس کو انتہائی سختی سے مضمون قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں جب تمہارا کوئی ایک امیر اور امام مقرر ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا اٹھے اس کے خلاف گڈا کرنے کے لیے جو کوئی بھی ہو اس کی گدڑ اڑا اگرچہ یہ حکم نظام خلافت یا نظام ملوکیت کے خالف آتا ہے لیکن جمہوری طریقے سے بھی اگر کسی کا انتخاب ہو جاتا ہے تو ہر ہار اس کے اوپر کسی حد تک اس حکم کی تصویط ہوتی है फिर بلا سفرپور میں عام طور سے مذہبی سفر بازی जाती جاتی ہے لیکن مذہبی سفرت آبادی سے کہیں زیادہ گندی اور کہیں زیادہ بری سفرکادی ہے سیاسی سفر بازی یہ جو سیاسی فرقہ واریت ہے اس میں لوگوں کی تقسیم مذہبی فرقہ واریت کی رشوت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ سے بٹھانا ہوا کہ کسی صورت میں تفرقہ پسند نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ فاتح فلکر فرطاف اللہ جب اقتدار کی رساکشی کرنے کے لیے بہت سی جماعتیں میدان میں اتری ہوئی ہوں تو آپ پیچھے ہو کے بیٹھ جائیں فاتح فل پر اللہ ان سب سے الگ ہو جائیں تاکہ آپ فتنے کا حصہ نہ بنے یہ فتنہ اور فساد اور انتشار کسی بھی صورت مسلمان معاشرے میں اسلام کو پسند نہیں ایسے سبسرے اور تجزیے جس سے نفرتیں اور عجابتیں اور بغض اور انعد ہی نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اور آپس میں مل بیٹھ کر کام کرنے والے گفتگو کرنے والے کھانے پینے والے ان انتخابات کے تفرقہ بازی کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں فہم دستوں گرے بات جاتے ہیں اور اسلام کو یہ بات کتان دبارا رہنا اس لیے ٹھنڈے رہیں دماغ کو پرسکون رکھیں جو ہونا تھا ہو گیا اب آئندہ جو ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا خم خواہ بچے چگلیاں اور اس طرح کے کام کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کریں اور دوسرا انتشار اور فطرے کی خزا پیدا کرنے کا حصہ نہ کریں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے گا